مدنی چینل کے ناظرین حسب معمول اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور انشاءاللہ شاء اللہ جیسا کہ اس سلسلے کی انفرادیت ہے بالخصوص تجارت اور مالی معاملات سے متعلق آپ کے سوالات کے جوابات مفتی علی اصغر اطاری مدنی مدی اللہ علی اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں تو آج بھی یہ فورم حاضر ہے مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ کو نمبر دکھ رہے ہیں ہوں گے نظر آ رہے ہیں ہوں گے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں اپنی کال ریکارڈ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ واٹس اپ نمبر بھی نظر آ رہے ہوں گے تو اپنا وائس میسج بھی, بھی بھیج سکتے ہیں وائس ریکارڈ کر کے آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ شاء ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کیا جائے گا اور ان اللہ مفتی صاحب اس پہ شرع رہنمائی عطا فرمائیں گے نبی کریم رعف ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار و برکات کتب میں موجود ہیں انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ آقا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو روزانہ پچاس مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس سے مسافہ کروں گا صلو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کال لیں گے اور کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جی کال دیجئے دیجیے مجھے, مجھے سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو دودھ میں پانی ڈالتے ہیں اگر گاہ کو پتا ہوگا یہ پانی والا دودھ ہے تو وہ کیسا ہے ٹھیک ہے <تصفح> جیسل وسلام اعلیٰ الانبیاء <سلام> مسلم <سلام> امباد فا زب اللہ مشروجین بسم اللہ رحمٰن الرحیم سوال واضح نہیں ہے گاہک کو پتا ہو تو کیسا جی دودھ میں جو پانی ڈالتے ہیں اگر کسٹمر کو پتا ہو تو کیسا تو سوال نہ ہوا نا جی سوال یہ کرنا چاہیے تھا جی کہ پانی ڈالنے کے باوجود دودھ بیچنا کیسا جی جبکہ گاہک جانتا ہو معام یہاں پر یہ ہے کہ گاہک کو یہ ضرور پتا ہے کہ پانی ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اس نے تے کیا ہوا اپنے ذہن میں یہ ایک تے کیا ہوا اس میں ٹھیک ہے لیکن یہ تے نہیں کیا ہوا کتنا ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بعض علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دودھ میں پانی کم ڈالا گیا ہے یا زیادہ ڈالا گیا ہے جی بعد اوقات ملائی جو ہے نا موٹی اور پتلی آتی ہے بعد اوقات ویسے بھی جو دودھ ہے اس کو اگر یوں دھار اس کی بنائے یا انگلی سے ٹپکائیں انگلی سے ٹپکانے میں بھی جو ہے وہ دودھ اندازہ ہو جاتا بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنا پانی ہے ٹھیک ہے اور جو ماہر لوگ ہیں ان کے اور بھی علامات ہوتی ہوں گی تو اگر کوئی اتنا پانی ڈالتا ہے کہ جتنا گاہک کے ذہن میں ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر پانچ کلو میں چھٹا پانی ڈال دیا ٹھیک ہے یا ایک پاؤ ڈال دیا اور گاہک بھی یہ سمجھتا ہے کہ اتنا تو ڈلتا ہی ہے ایک معمولی مقدار ڈالی اتنا ڈلتا ہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گاہک کا حق متاثر ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے ٹھیک ہے یہ کوئی آئیڈیا صورتحال تو نہیں ہے صحیح ہے لیکن یعنی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہم جس طرح اے اور بی کیٹیگری کے مال ہوتے ہیں جی ہمیں پتا ہے کہ جناب ہم یہ مال خرید رہے ہیں یا بی کیٹیگری کا ہے صحیح تو اب وہ بتانے والے پر یہ نہیں ہے جب اس نے یہ بتا دیا کہ بھی کیٹیگری کا ہے اب اس پر کوئی الزام نہیں ہے ٹھیک ہے تو دودھ کے معاملے میں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے ٹھیک اب ان مواقع پر علما نے یہ کہا ہے کہ یہاں جو دھوکہ دینے کا گنا ہے وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ خریدنے والوں کو معلوم ہے ٹھیک ہے لیکن یہ باپ بڑا وسیع ہے صحیح یعنی اس پر قیاس نہ کئے جائیں کہ مفتی صاحب نے اس موقع پر یوں رعایت نکال لی ہے یوں بیان دیا ہے یوں مسئلہ بتایا ہے لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک تو ورنا جو اطلاعات ہیں وہ تو بڑی غریب ہے اپنے اندازے لگا کے اسی پہ جو ہے اور چیزوں پر ورنہ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ جناب فروٹ کے اندر جو ہے وہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں جوتوں کے پالش لگائی جاتی ہے چمکانے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملائی جاتی ہیں تو ہر جگہ ایک جیسا حکم نہیں ہے صحیح. دودھ کے تعلق سے ہم نے ایک حکم بیان کیا ہے یہاں ایک ضرورت بھی ہے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کو برف ملانا ہی ملانا ہے ٹھیک ہے برف رکھنی ہے دودھ میں یعنی دکان کے اندر ہے اس نے چلو فریج میں رکھ دیا صحیح. لیکن جو پھیری والا ہے وہ برف ڈال کے ہی پھیری لگاتا ہے صحیح. اس کے علاوہ تو وہ لگا ہی نہیں سکتا صحیح. دودھ پڑ جائے گا ٹھیک ہے تو یوں دودھ کا معاملہ کدھر مختلف ہے پھر ہر چیز کے اندر ایک جیسے کام نہیں ہوتے ٹھیک ہے ابھی چند روز پہلے ایک ساتھ پوچھ رہے تھے جی خوشبو وہ بناتے ہیں بی کیٹیگری کے بناتے ہیں جی تو میں نے اس پر کرام کیا لیکن وہاں ایک بات واضح تھی کہ بی کیٹیگری کی خوشبو بنانے سے گاہک کو معلوم میں اگر ٹھیک ہے وہ استعمال کر لے گا صحیح لیکن اس سے معاشرتی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے برخلاف کوئی غذا کے اندر مثال کے طور پر کوپرے کے اندر جو ہے نا وہ آٹا ملاتا ہے صحیح یا کوئی مسالے کے اندر جو ہے نا وہ اینٹے چائے پی... کی پتی ڈالتا ہے اینٹیں پیس کے ڈالتا ہے جی اب اینٹے جو پیس کے ڈالا جائے گا ڈالی جائے گی اس جی سے جی تو, تو سب ازیت اور مذہب صحت ہے جی تو ملاوٹ کے ہر جگہ ایک جیسے نقصانات نہیں ہوتے جی جدا گانا مواقع پر اس کے جدا گانا نقصانات ہوتے ہیں ٹھیک جی جہاں جتنے نقصانات ہوں گے اس میں پھر اتنی شدت کے ساتھ مسئلہ بیان کیا جائے گا جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی جی ایسا ہے کہ میری نے ایک کیک شاپ ہے تو میں نے نا آج ایک غلط کام کیا کہ میں نا کیک سیل کرتا ہوں میں نے تین پاؤنڈ والا کیک جو ہے وہ چار پاؤنڈ والا کیک بتا تو کسٹمر کو دے دیا ہے تو ابھی جو میں نے ایک پاؤڈ کم دے کے زیادہ پیسے لیے ان پیسوں کا میں کیا کروں جی اب تین سو والا کیک چار سو میں دے دیا جی تین سو والی چیز جو جی, ہے وہ چار سو میں دے دیے انہوں نے کیک بیچا ہے پاؤنڈ بتا رہے ہیں صحیح جی تین پاؤنڈ کا کے چار پاؤنڈ کا کیکر بھیج دیا انہوں نے معاملہ یہ ہے کہ ایسا یقینی طور پر خطہ کے طور پر ہوا ہے غلطی سے ہوا ہے اور اس طرح کی جو غلطی ہے اس میں قابل مواخذہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ ارادے اور قصد کے ساتھ نہیں کی گئی ٹھیک ہے لیکن جو زائد پیسے حاصل ہوئے ہیں انہیں سنبھال کر رکھیں ٹھیک ہے اس شخص کا انتظار کریں صحیح پھر کسی موقع پر وہ آئے اور آئے تو جو ہے وہ اس کو دے دیے جائیں ٹھیک ہے اگر وہ نہیں آتا تو بہرحال آخری حل تو اس کا یہی ہوگا کہ بغیر ثواب کی نیت کے اس رقم کو صدقہ کیا جائے گا یہ اس کو رکھ نہیں سکتے یعنی صدقہ بھی مستحق ز کو دینا یعنی صدقہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے عام صدقہ مراد نہیں ہے یہاں پر حقیقہ زکات کو دیا جائے گا آ, سوال سے ظاہر ہے کہ ایسا خطا کے طور پر ہوا ہے جی تو آئندہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی ایسا لوگو ہو کوئی ڈبے پر کچھ لکھا ہوا ہوتی کوئی امتیازات اسے لگا دیے جائیں آ, تاکہ پہچان دے کہ یہ کتنے پاؤنڈ کا ہے ٹھیک ہے جی اگلی کال دیجیے میرا سوال یہ تھا کہ میں کیبل آپریٹر ہوں سافٹ کا کام کرتا ہوں کمپیوٹر سافٹ ویئر کا جس میں میرے کام میں فلمیں وغیرہ بھی چلانا آتا ہے تو کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے اور اگر میرے لیے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی جواب لیتے عام طور پر جو کیبل چل رہے ہوتے ہیں ان کیبل کے اندر کچھ لوکل کیبل بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ لوگ خود چلا رہے ہوتے ہیں نہ بھی ہوں تب بھی یہ ہے کہ جتنی گنجائش ہوتی ہے کیبل یعنی چینلس کی یہ سارے کے سارے چینل لگانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے فلموں کے ڈراموں کے اوٹ پٹانگ چینل جو بھی چینل لگتے ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں تو جو گناہ کا معاملہ ہے گنا کی ترویج اور اشاعت جی اس میں یہ براہ راست معاون اور مددگار بنتے ہیں ٹھیک پھر جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ جو اور چینل ہیں اس کے علاوہ جی یعنی جو ریگولر چینل کے علاوہ جو ہوتے ہیں دی اس کے ذریعے بھی یہ فلمیں چلاتے ہیں اور لوگوں کو تک یہ گنا پہنچاتے ہیں تو یہ جو ان کی ملازمت ہے گناہ کے کام پر ایانت اور مددگار کی ملازمت ہے ٹھیک تو بلا شبہ یہ جو ملازمت ہے اس کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے بلا شبہ یہ گناہ پر معاونت ہے اور گناہ پر جو معاونت کی ملازمت ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہوتی ان کا یہ کام ان کی آمدنی یہ حلال نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑنا ہوگا انہیں اگلی کال دیجیے میں محمد اختیار رضا ارتعی سردار آباد سے بات کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ گھر میں گھریلو میٹر جو بجلی کا میٹر میٹر ہوتا ہے گھریلو اس پر کام کرنا کیسا ہے قانونی طور پر تو ویسے کام کے لیے بازار کے لیے کمرشل میٹر ہوتا ہے لیکن گھر میں جو گھریلو میٹر اس پر کام کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے جی گھریلو میٹر پر کیا کام کر رہے ہیں آپ یعنی سب آپ کپڑے سی رہے ہیں آپ میں جو ہے نا وہ فیکٹری لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے سوتا رواج نہیں ہے نا صحیح یعنی عام طور پر جو ہے وہ گھر میں عورتیں کپڑے سیتی ہیں جی ٹھیک ہر دوسرے گھر میں جو ہے کپڑے سیے جاتے ہیں محلے میں کوئی ایک آدھ ایسی عورت ہوتی ہے جو کپڑے سی رہی ہوتی ہے اور سارے محلے دار آ رہے ہوتے ہیں جی تو اس کو انڈسٹری شمار نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے ہمارے عرف عام کے اندر کمرشل میٹر کے اندر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کیا نہیں جدا گانا بہن سے ٹھیک ہے اور آلریڈی جب آپ ایک حدف سے ایک حدف کو کراس کر دیتے ہیں جی تو آپ کا بل ویسے بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ تو ضابطہ ہمارے سامنے نہیں ہے آپ کا کام بھی سامنے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ گھریلو میٹر پر کیا کر رہے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تار جو ہے وہ ویک ہوتے ہیں اور آپ کوئی بھاری کام کر رہے ہوتے ہیں تار جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں ٹوٹ کے گر جاتے ہیں اور پورے ملک اسے اذیت پہنچتی ہے نقصان پہنچتی ہے یوں بھی معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہے تو اس بارے میں آپ رہنمائی نے قانون کیا کہتا ہے ٹھیک جو قانون کہتا ہے اس کو فالو کرے صحیح اگلی کال دیجیے میرا نام طیب علی ہے میں لاہور سے بات کر ہوں میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ میرا ایک دوست ہے میں نے اس سے نا کاروبار کیا تھا وہ میں نے انویسٹ میں نے کی تھی اور انہوں نے آگے نا اسے مال کو سیل کرنا تھا یعنی جو بھی آئٹم ہم نے اس پہ ڈیسائڈ کی تھی نا مارکیٹ کے لیول سے وہ اب سامنے یہ ہے کہ وہ مال آگے بک نہیں سکا یعنی تقریباً پچاس ہزار کا مال دیکھا ہے اس کے بعد مال ویلیو ویلو ختم ہو گیا اس کی نا وہ مال یعنی ڈیڈ ہو گیا وہ جو میں نے جو مطلب ایک لاکھ روپیہ انویسٹ کی تھی وہ آیا کہ وہ مجھے مکمل وہ واپس کریں گے جو چار ہزار باقی اگر یہاں جو اس کے نقصان میں مطلب نیا کھیلا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے یہ کال مجھے ایک دوبارہ سنا دیجیے گا ٹھیک ہے جی دوبارہ سنا ہے کال میرا نام طیب علی ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں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 وہ جو میں نے جو ایک مطلب ایک لاکھ روپیہ انویسٹ کی تھی وہ آیا کہ وہ مجھے مکمل وہ واپس کریں گے جو چار ہزار باقی تھا یہاں کے اس کے نقصان میں مطلب نیا کھیلا یہاں بھی وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے سوال میں صرف ایک بات واضح نہیں ہے کہ آپ نے تو ایک لاکھ روپیہ دیا تھا اس نے کیا کیا تھا وہ آیا کہ اس کے بھی پیسے تھے اور آپ کے بھی پیسے تھے تو یہ شراکت ہو گئی اگر اس کی محنت تھی اور آپ کے پیسے ہیں تو یہ مداربت ہے مداربت اور شرکت میں فرق ہوتا ہے برحال لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مال ڈیڈ ہو گیا پچاس ہزار کا بکا اس کے بعد نہیں بکا بعض آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ سیزن گزرنے کے بعد اب اگلے سال کا انتظار کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ یہ لائٹیں ربی اغل بل اندر جو لائٹیں لگتی ہیں جھنڈے چراغے کے لیے چراغے کے لیے تو دکانیں بھری ہوتی ہیں ٹھیک ہے بیجز بھرے ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر اور بھی ہوتے ہیں لیکن اگر ربی ال گزر جاتی ہے تو پھر یہ اگلے سال تک ڈیٹ ہو جائے گا جی تو اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ نقصان ہو گیا ٹھیک ہے اگلے سال کا انتظار کریں ٹھیک ہے تو نقصان تو آپ کے اوپر آئے گا لیکن کتنا آئے گا اس میں کلام ہے اور نقصان نہ آئے اس کی کوئی صورت بن جائے یہ بھی ممکن ہے مثال کے طور پر وہ مال جو ہے نا آپ جتنے میں لیا تھا اتنے میں بیچ دیتے ہیں یا آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں اگلے سال تک کا انتظار کریں گے تو تھوڑا سا اس کے اندر تفصیل ہے مسئلے کے اندر آ, بہتر یہ کہ آپ مرکز رولیا لاہور میں دار لفتہ ہے وہاں تشریف لے جائیں آ, تو امید ہے آپ بہتر طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ پائیں گے اگر آپ مرکز رولیہ کے نہیں ہیں سردار آباد کے ہیں وہاں بھی دار لفتہ ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے لے جائیں ویسے ان کا لوری تھا جی بتایا اچھا بتایا بتایا جی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے لیے کچھ رقم توسے کے طور پر دی اب جس کو دی ہے وہ بھول گیا اور جس کو دینی تھی اس کا انتقال ہو گیا ہے اب کیا اس رقم کا کیا کر جواب فرمائی تین افراد ہیں اس کے اندر ایک دینے والا ایک پہنچانے والا جی ایک جس کو دینی تھی جی بالکل یہ صحیح ہے دینے والے کا انتقال ہو گیا پہنچانے والے کے ہاتھ میں رقم جی جس کو پہنچانی تھی اس کا انتقال ہو گیا دیکھ لیں کبھی کبھی نہ ہے دوبارہ سن لیتے دوبارہ چلا دیں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے لیے کچھ رقم تحفے کے طور پر دی اب جس کو دی ہے وہ بھول گیا اور جس کو دینی تھی اس کا انتقال ہو گیا ہے اب کیا اس رقم کا کیا کر جواب عنایت جی آپ صرف ہمارے داعش تو جس کو رقم دینی تھی اس کا انتقال ہو گیا اور جس نے دی ہے جی اس کو یاد نہیں ہے بیچ والا جو آدمی ہے جس کی حیثیت وکیل کی ہے نمائندے کی ہے یہ وکیل اور نمائندہ جو ہے اس کو ایک کام سپرد کرنا تھا انتقال ہو گیا تو وہ کام کرنا ممکن نہ رہا تو لاموالا اس کو یہ رقم واپس کرنی پڑے گی مالک کو مالک کو یہ رقم واپس کرنا ضروری ہے اس لیے کہ وہ اگر بھول گیا ہو کچھ بھی ہو گیا ہو شرمندگی محسوس نہ کی جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ جی اب اتنے دنوں کے بعد میں لے کے جاؤں گا تو وہ کیا کہے گا کیا سوچے گا بس ایک بات ذہن میں بٹھا لیں جی کہ آج یہ آدمی تو زندہ ہے اگر یہ مر گیا تو پھر تو حقوق العباد کا معاملہ آ جائے گا پھر بہت مشکل ہو جائے گی مشکل ہو جائے گی آج یہ زندہ ہے جو بھی شرمندگی کا معاملہ ہو فیس کر لیا جائے آخرت کی شرمندگی سے بچنا زیادہ عقل مندی ہے ٹھیک ہے تو اسے واپس کری حال فی الحال واپس کرے گا ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میڈیکل اسٹور میں لوکل میڈیسن بیچنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں مفتی صاحب کوئی ماہر میڈیسن تو ہے نہیں کیا آپ اتنا مبھم سوال کریں کہ لوکل میڈیسن بیچنا پاکستان میں بہت ساری دوائیاں بنتی ہیں کیا خیر ہے بھائی لوکل کافی انڈسٹری ہے ہماری پاکستان میں جی. بہت ساری دوائیاں بنتی ہیں اگر آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی دوائیاں جو رجسٹر نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس جی پھر ایک جداگانہ بات ہے لفظ لوکل تو نہ کہیں پھر آپ جی لوکل تو اس کے آ, یعنی آفیشلی تو لوکل اسے کہیں گے جو پاکستان میں بن رہی ہے تو وہ ہماری لوکل میڈیس لیکن وہ آفیشیل جی. ہوتی باقاعدہ کمپنی ان کے لائسنس ہیں رجسٹر ہوتی ہیں جی. گورنمنٹ کے جو بھی پروسیس ہیں اس سے گزرتی ہے لائسنس ہوتا ہے تھوڑی دوائیاں شاید باہر سے آتی ہیں ورنہ تو اکثر ہند سے ملتی ہیں عام دوائیاں اگر ان کی مراد یہ ہے کہ وہ دوائیاں جن کے بیچنے کی حکومت اجازت نہیں دیتی جیسے کسی حکیم نے بنا لی کوئی پکی بنا لی کوئی سی چیز ہے تو اگر دوائیاں ایسی ہیں جن کی جس کے بیچنے کی حکومت اجازت نہیں دیتی تو بہرحال اس کا بیچنا ایک بڑا رسک ہے جی یعنی وہ کس پروسیجر سے گزر کر آئی ہیں ان کے اندر جو دوا ہونا ہے وہ پایا گیا ہے نہیں پایا یہاں پر دو چیزیں جی جی تو جیسے آپ نے جو مثال دی نا یہ ہربل کی ہے تو ہربل میں تو پھر بھی رعایت مل جاتی ہے کسی نہ کسی حد تک قانونی طور پہ بھی مل جاتی ہے اچھا لیکن ان کی شاید جو مراد جو میں سمجھ سکا ہوں جو مارکیٹ ہے بعض دوائیں جو ہیں وہ اسمگلنگ ہو کر آتی ہیں اسمگلنگ ہی کا لفظ کہوں گا میں جب چوری چھپے آ رہی ہیں تو پھر وہ بکتی ہیں اس کو لوکل نہیں کہیں گے اس کو تو کے بیچتے ہیں لیکن اس کی حیثیت وہ لوکل سے بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس کا بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا یہ لوکل قصو کہہ رہے ہیں اس میں ہے تو آپ لوکل قصو کہہ رہے ہیں ہمیں تو واضح نہیں ہوا ایک توجی ہمارے سامنے آئی تھی کہ جو گورنمنٹ کا یہاں رجسٹر نہیں ہوئی دوائیاں کسی نے اپنے طور پہ بنائی ہیں اور آپ نے بیچنا شروع کر دی تو یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہے جب پانی جیسے معاملے کے اندر ہے پورے ملک میں شورا پڑا ہوا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ جو پانی بیچ رہی ہیں ان اس پانی کے اندر نقائص موجود ہیں وہ پانی صحت مند نہیں ہے وہ پانی ایسی چیزوں سے ان کے اندر ملاوٹ کی گئی ہے جو مضر صحت ہیں تو دوائی تو پانی سے اعلیٰ درجے کی نازک چیز ہے اس کا معاملہ تو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے جی تو تفصیلات آئیں گی تو پھر یہ اگلے کو ٹھیک ہے اگر آپ ابھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو لوکل سے آپ کی کیا مراد تھی یہ بتا دیجئے تو انشاءاللہ کمپنی کا نام نہ لیجیے کمپنی کا نام انشاءاللہ یہ لیں گے بھی تو اس سے ہمارے تک نہیں آئے گا بارہ الگلی کال دیجئے ایک آدمی پلاٹ لے لیتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہاں پہ گھر بنا لیکن کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ پلاٹ کو بیچنا پڑتا ہے اور جب وہ پلاٹ بیچتا ہے تو کیا اس پلاٹ کے اوپر زکوت مطلب ہے اس پلاٹ کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جب پلاٹ بیچ جس دن بیچا ہے اس دن تو تھا ہی نہیں اس کی ملکیت میں بیچنے کے بعد تو ملکیت میں رہا ہی نہیں وہ جی بیچنے کے بعد تو نہیں رہا لیکن اب جب اس کی نیت تبدیل ہوئی تو اب زکوات ہوگی یا نہیں نیت تبدیل ہو گئی کہ اب اس کو بیچنا ہے جی بلے دس سال گزر جائیں جی <coughs> یہ مالی تجارت نہیں بنے گا تو مال تجارت بننے کے لیے کیا ہوگا مال تجارت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خریدتے وقت نیت پائی جائے ٹھیک ہے خریدا رہنے کے لیے پھر بیچنے کا ذہن بن گیا تو بیچنا ایکٹیویٹی ہے ٹھیک ہے نیت سے بیچنا نہیں ہو جائے گا صحیح ہے تو جس وقت خریدا اس وقت کی نیت ایکٹیویٹی تھی نا جی خریدا تھا اس نیت ٹھیک ہے اب یہ نیت کر رہا ہے کہ بیچوں گا تو ارادہ ہے صرف ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے وہ مالے تجارت نہیں بنے گا اگلی کال دیجیے اس کے سے یہ سوال کرنا ہے کہ شراکت کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی ایک رسالہ لکھنا پڑے گا اس موضوع پر تو سب لکھتے دیں اچھا شراکت پہ مداربت سوال اتنا وسیع ہے نا جی کہ شراکت کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جی شراکت کے لیے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ چلتے کام میں شراکت نہ کی جائے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دونوں فریقین جب پیسے ملا رہے ہیں تو یہ تے کر لیا جائے کہ تناسب کیا ہے ٹھیک دونوں کے برابر ہیں کم زیادہ ہے فورٹی سکسٹی ہے یا کچھ اور ریشو ہے پھر یہ طے کر لیا جائے کہ نفع دونوں کتنا لیں گے برابر لیں گے کم زیادہ لیں گے اپنی رقموں کے تناسب سے لیں گے پھر یہ طے کر لیا جائے کہ کام دونوں کریں گے یا کوئی ایک کرے گا پھر یہ طے کر لیا جائے کہ کام کی نوعیت کیا ہوگی کرنا کیا ہے ہم نے ٹھیک ہے پرچون کی دکان کھولنی ہے یا کپڑے کی کھولنی ہے یا دکان کھولنی ہے یا لگانا ہے کام کی نوعیت طے کر لی جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ جب یہ کام ختم ہوگا تو ہم کن بنیادوں پر ختم کریں گے ٹھیک ہے یعنی آج وہ چیزیں سوچ لیں گے نا صحیح ہے تو اس دن جب کام ختم ہو رہا ہوگا جھگڑے نہیں ہوں گے اس دن آپ کہیں گے یار تو میں نے دس سال محنت کی ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا کچھ سلوبی کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا کچھ باتیں میں نے ٹھیک ہے اب جب کرنے لگیں تو دار تک کے دروازے کھلے آپ تشریف لائیں بہت تفصیل کے ساتھ جو بھی آپ کی نوعیت بنتی ہے ذہنوں میں سوالات قائم ہوتے ہیں آ کے پوچھیں ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے پنجاب کے شہر چنوٹ سے محمد یہ بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کسان کو چھ ماہ پہلے پیسے دے دیتا ہے کہ جو چھ ماہ بعد گندم آپ کی ہوگی جب آپ اس کو کاٹیں گے تو وہ گندم آپ اٹھائیں گے تو اس گندم میں سے میں بھی لوں گا آپ سے خریدوں گا اور جو میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں یہ آپ رکھ لیں اور انہی پیسوں کی میں آپ سے گندم لے لوں گا اور آپ نے مارکیٹ کے ریٹ سے مجھے سو روپے یا دو سو روپئے کم ریٹ میں دینی ہے تو ایسا کرنا کیسا کیا یہ کام کرنا درست ہے ٹھیک ہے جی جواب جی نبی اکرم علیہ سات جو جب مدینہ منورہ سے شیف لائے تو مدینہ منورہ کی جو معیشت تھی وہ زراعت پر ڈیپینڈ کرتی تھی زراعت زیادہ تھی یہاں پر ٹھیک خاص طور پر کھجورے زیادہ تھی ٹھیک اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بے سلم کیا کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی فصل ابھی آئی نہیں ہے پیسے دے کر سودا کر لیا پہلے ہی سودا کر لیا ٹھیک کر لیا اور پھر جب مال آیا تو مال اس کے حوالے کر دیا تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے مال دیا جاتا ہے پیسے ادھار ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب جو ہے اس کے اندر ایسا ہوتا ہے لیکن بے سلم یہ ہے کہ پیس پہلے پیسے دے دیے جی اور پھر جو ہے وہ مال بعد میں خریدا جائے گا اس کی کچھ شرائط ہیں تیرہ کے قریب شرائط امام علی سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاب رضی و شیف میں بیان کی ہے ٹھیک جو سوال انہوں نے پوچھا ہے اس کے جائز ہونے کی صورت بےسلم میں ٹھیک بے سلم کی شرائط کو یہ پورا کر لیتے ہیں تو ان کا یہ معاملہ جائز ہے ٹھیک جیسے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں جو مارکیٹ کا ریٹ ہوگا اسے سو روپے کم رکھیے گا جی یہ شرط درست نہیں ہے ٹھیک قیمت متعین کرنی پڑے گی اس دن جس دن سودا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ بھئی گندم کا جو ریٹ ہے آپ نے چار سو روپے من ہمیں دے رہی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ پانچ سو پہ جائے تین سو پہ جائے دو پر آئے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا کوئی بھاؤ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس دن آپ طے کر لیں صحیح اب مارکیٹ کو چھوڑ دیں بعد میں مارکیٹ کیا ہوگی ہر ایک کا نصیب ہے صحیح بالکل فگر میں طے ہوگی پھر یہ ہوگا کہ جناب وزن کے حساب سے ہمارے ہاں لین دین ہوتا ہے تو وزن کے حساب سے ہوگی کہ بار جانا کس کے ذمہ ہوگا ٹھیک ہے سب سے جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایک مہینے سے کم کی ادھار نہ ہو یعنی مال کی جو ڈیلیوری ہے ایک مہینے سے کے بعد کا رکھا جائے ٹھیک ایک, ایک مہینے سے پہلے نہیں ہو سکتا مہینے سے پہلے کی نہیں رکھنا نہ رکھی جائے بے سلم کی یہ شرط ہے ٹھیک اور ایک اور بڑی ہی اہم شرط یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ جس وقت سودا ہو رہا ہے مارکیٹ میں موجود ہو صحیح. گندم ہمارے یہاں مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے ٹھیک مارکیٹ سے ناپید نہیں ہوتی صحیح. آم کا جو معاملہ ہے وہ اس سے مختلف ہے مارکیٹ میں موجود نہیں ہوتا صحیح. جب ایسا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ملتان کا آم مہینے بعد آتا ہے ٹھیک ہے خاص کام مہینہ پہلے جاتا ہے صحیح. تو آم مارکیٹ میں آگیا اب کوئی ملتان والوں سے کر رہا ہے اب اس کے گنجائش موجود ہے صحیح. گندم جو ہے گندم پاکستان میں سب سے پہلے ہمارے شہر سے میں نکلتی ہے ٹھیک ہے فروری میں باہر آ جاتی ہے ٹھیک ہے جڈو ہے کوٹ ہے ان علاقوں میں گندم باہر آ جاتی ہے پاکستان میں سب سے پہلے یہاں آتی ہے ٹھیک لیکن گندم ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری مارکیٹوں میں گندم ہر موسم میں دستیاب ہو بارہ ماہ بارہ ماہ موجود رہتی ہے لیکن کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے یا کوئی ایسے موسم آ سکتے ہیں کہ جس میں گندم نہ ہو ٹھیک شرط کو فالو کرنا ضروری ہے کہ جس وقت سودا ہو رہا ہو جو چیز آپ خریدنا چاہ رہے ہیں ایڈوانس میں پیسے دے کر تو وہ چیز اس وقت اس مارکیٹ میں موجود ہو جس کا آپ سودا کر رہے ٹھیک ہے تو یہ دو چار شرائط میں نے بیان کی ہیں اس سے ملتے جلتے کچھ اور شرائط بھی ہیں ٹھیک ہے پھر وہی بات ہے کہ تفصیلات کے لیے آپ دار بھی है رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگلی کال بھی لیں گے جی بارش پڑھ لیں اتنا بارش, بارش نہیں ہے ٹھیک ہے بارشریت کے اندر تیرہ شرائط فتح رضیا بارشت میں شرائط بن کی گئی ہیں ٹھیک ہے ان شرائط کا میں خلاصہ میں بین کر دیا ہے ہو جی. سکتا ہے کوئی ایک آدھ شرط رہ گئی ہو ٹھیک ہے ورنہ میں نے تقریباً بین کر دی ہے اب بارش شریعت آپ کو کہاں سے لینی ہے تو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے بھی مل جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اور اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور اپلیکیشن سے باہر شریعت آپ پی ڈی ایف ورژن جو اس کا وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی اگلی کال دیجیے ہند گجرات جامنگر سے محمد ساجی اطاری عرض کر رہا ہوں مفتی کی بارگاہ میں ہے کہ حضرت میں چوکلیٹ کا کاروبار کرتا ہوں تو اس کے اندر جب کسی کو ادھار دینا ہوتا ہے مال تو دس روپیہ بیس روپیہ زیادہ لے سکتے ہیں اور کیس کے اندر دس بیس روپیہ کم ہوتا ہے یعنی جو بھی ریٹ چل رہا ہے وہ بھی لی لینا پڑتا ہے تو ایسا کرنا کیسا ٹھیک ایسا کرنا کیسا بتاتے ہوں نقد مال سستا بیچنا ادھار مال مہنگا بیچنا <coughs> یہ مال بیچنے والے کا حق ہے ٹھیک ہے کہ وہ اپنا مال کتنی قیمت پہ بیچے مہنگا بیچے سستا بیچے اگر کوئی آدمی نقد مال سستا بیچتا ہے تو اس کی اگر اس کو پیسے جلدی مل رہا ہے ٹھیک ہے پیسے سے وہ دوبارہ رولنگ میں لا کر کما لے گا ٹھیک ہے لیکن جب کوئی شخص جو ہے وہ ادھار بیچتا ہے تو اس کا پیسہ زیادہ دیر تک سستا ہے ٹھیک ہے نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ نقد مال کو وہ سستا بیچتا ہے جائز ہے صحیح کو مہنگا بیچتا ہے وہ بھی جائز ہے ٹھیک کوئی نہیں ہے ٹھیک اگلی کال دیجیے یہ سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ جو آئٹم سیل کرتا ہے اس میں فکس ایک مقدار ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ مقدار اتنی تعداد میں ہے تو جب وہ بندہ سیل میں نہیں کرتا دکانوں پر دیتا ہے تو اس ایٹم میں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جو مقدار لکھی ہوئی ہوتی ہے اندر اس کی تعداد کم ہوتی ہے تو دکاندار وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی ہم یہ سیل آپ سے لیتے ہیں آپ ہمیں دے کر جاتے ہیں جو چیز کم ہے وہ آپ دیں تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پیکنگ پیچھے سے کمپنی دیتی ہے تو اب ہمارا یہ دینا ناجائز ہوگا یا ہمارے ہی ذمہ جو مقدار اندر کم ہے جب یہ کمپنی نے لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے اور وہ مقدار دینے کی پابند بھی ہے لیکن اپنی دیتی اور دکاندار ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمارا یہ دینا ہم جائز ہے یا ہم پر یہ پریشر ہوگا اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجئے ٹھیک ہے جی جس طرح وہ زلزلہ آتا نا تو پھر کچھ جھٹکے آتے ہیں جی کیا کہتے ہیں آفٹر شاک آفٹر شاپس آفٹر شاپس ایک تو ہوتی تجارت ٹھیک ہے اور ایک تجارت کے بعد پیدا ہونے والے معاملات ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے فقائے کرام رحیم اللہ نے تمام کی تمام جہتوں پر تفصیل سے قلم فرمایا ٹھیک ہے جیسے فک کی سب سے بڑی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ ہدایا ہے ٹھیک ہے درس نظامی کے اندر اور میں نے متعدد بار اس کے جو خود و فروخت کے معاملات پڑھائے ہیں بہت ساری مرتبہ پڑھائے جس چیپٹر کو بھی اٹھائیے جی اس چیپٹر کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے کے اندر اس چیپٹر کے بنیادی مسائل جزیات مقدمات بنیادی باتیں بیان کی ہو ٹھیک ہے خواب سلم ہو مداربت ہو شرکت ہو خیر عیب ہو آخر کے اندر کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق فریقین کے تنازع سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہوگا تو کیسا ہوگا کہ جناب ایک چیز کے اندر عیب نکلا آیا دوسرا انکار کر رہا ہے نہیں تم جب لے کر گئے تھے تو صحیح تھی ٹھیک ہے مدارب نے کہا کہ جی نفع تو ہوا ہی نہیں ہے انویسٹر گتا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز جو ہے نا وہ کرایہ مثال کے طور پر پنچکی پر دی جی پہلے کی پنچکیاں جو ہیں وہ بجلی سے نہیں چلتی تھی پانی سے چلتی تھیں جس نے کرایہ پہ لی تھی اس نے کہا کہ جب سے تمہیں کرایہ پر دی ہے پانی نہیں آ رہا تھا نہر کے اندر وہ کہہ رہا آ رہا تھا پانی تم جھوٹ بول رہے ہو تو یہ کہلاتے ہیں باہم تنازعات ٹھیک ہے جب بھی کاروبار ہوتا ہے تو اس کاروبار میں کچھ حقیقی اور کچھ غیر حقیقی تنازعات جنم لیتے ہیں ٹھیک ہے حقیقی سے یہ ہے کہ واقعات ایسا ہی نکلا ہو نیچرل ہوتا یعنی اس کے اندر چیز کم نکلی ہو تو اس کو دعویٰ کرنے کا قاصل ہے صحیح ہے اور غیر حقیقی یہ ہے کہ ایک آدمی جھوٹ موٹ میں دعوی کر دے تاکہ بلا سبب کے مال حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مال مفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خرید و فروخت ناجائز ہو جائے گی جی لین دین ناجائز ہو جائے گا لین دین جو ہوئی خرید و جو ہوئی جو بھی تقسیم کاری ہوئی وہ تو ٹھیک ہوئی اب ایک نئی صورت سامنے آتی ہے اب دو افراد کا تنازع ہوا ہے ایک مدعی ہے دوسرا مدعا ہے مدعی کو اپنی بات شہادت کے ساتھ بیان کرنی پڑے گی دکاندار کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے کہ دیکھو میں نے دو گواہوں کے سامنے تمہاری یہ چیز کھولی اور یہ چیز کم نکلی ہے تو یہ شخص اپنی کمپنی میں سارا میٹر پیش کرے گا کہ دیکھیں یہ دکاندار کا مہان ہے اور یہ چیز ہے وہ اپنی کمپنی میں پیش کرے گا کمپنی بھی جو ہے نا وہ ڈاؤٹ کا شکار ہوگی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا یہ سیل مین اور دکاندار مل کر ہمیں چونا لگا رہے ہوں جی تو کمپنی بھی جو ہے وہ پھر اپنی تفتیش کرے گی کراس چیکنگ کرے گی تو تنازعات ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں تنازعات کو حل کرنے کے شریعت متحرہ نے مکمل طریقے دیے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ان تنازعات کو آسان طریقے سے حل کرنا اب دی ہمارے یہاں چور بازاری تو بہت زیادہ ہے میں ایک آڈٹ رپورٹ پڑھ رہا تھا ایک اسلامی ادارے کی آڈٹ رپورٹ جی اسلامی مالیاتی ادارہ تھا دی وہ ایس ای سی پی نے شائع کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر اب اس کے اندر نظام کی خرابی نہیں تھی نیچے کے لوگوں کی خرابی تھی جو ایڈمن تھے یا جو نیچے کے لوگ تھے ٹھیک ہے جو ورکر ان کی خرابی تھی کہ انہوں نے کلیم مست... جاری کیے ہوئے تھے مختلف ٹھیک ہے جناب ہم نے کلیم جو ہے وہ لوگوں کو دیے ہیں کچھ کلیم کی تاریخیں تھی سنڈے کی ٹھیک سنڈے کے دن تو ادارہ ہی بند ہوتا ہے صحیح کچھ وہ معاملات تھے کہ واقعات بعد میں ہوئے ہیں جی ریکارڈ کے حساب سے کلیم پہلے دیے گئے ہیں تو صاف ظاہر تھا چور بازار تھی تو وہ اس کو ادارے جو حکومتی ادارہ ہے جو واچ کرتا ہے ان چیزوں کو اس نے اس کمپنی کو نوٹس جاری کیا ہوا تھا اور اس کے خلاف تعدبی اور قانونی کاروائی کی ہوئی تھی اور اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا تھا تو کمپنیوں کے اندر بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں اور کمپنیوں کا نظام مضبوط بننے کی ضرورت ہوتی ہے سیلز مین بھی غلط کر سکتا ہے دکاندار بھی کر سکتا ہے یہ معاملہ ہے ایک کا جی ایز پر کیس اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے شریعت کی تعلیمات بڑی باز ہے میں نے ارض کیا کہ جہاں خد و فروخت سکھائی گئی ہے جی اس کے طریقے سکھائے گئے ہیں وہاں ہر چیپٹر کے اندر یہ بات ضرور ہے اگر ان ان باتوں میں تنازع پیدا ہو جائے تو اس کا تصفیہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے اسلامی کسی جو ہے وہ جمہت کا نام نہیں ہے حل موجود ہے صحیح کبھی نہ کبھی جواب گیا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی مقام تجارت سلسلے میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے چند افراد نے آپس میں مل کر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے پانچ پانچ ہزار مہانہ کی اور وہ اس کے پرائز بانڈ خرید کر رکھ لیتے ہیں کہ جب انعام نکلے گا تو وہ انعام سب تقسیم کر لیں گے آپس میں اور یہ کمیٹی کے پیسے ہیں کسی کو بھی مہانہ دیے نہیں جاتے لیکن اس کی وجہ سے دیے بھی جا سکتے ہیں تو اس طرح سے پہلے فرد کو کمیٹی دے دی گئی اب اس نے کمیٹی بھی لے لی ہے تین کمیٹیوں میں وہ شامل ہوا تھا پندرہ ہزار پیا دیا تھا اور وہ کمیٹی لے چکا ہے ظاہر ہے کہ آٹھ دس افراد شامل ہیں وہ زیادہ پیسے لے چکا ہے تو اب اس نے اس اگریمنٹ کو کمیٹی کو ختم کر دیا ہے اور باقی پیسے بھی نہیں دیے شاعری رہنمائی فرما دیجیے ایسا کرنا کیسا ہے آپ کے سوال کا دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ جو کمیٹی ڈال رہے ہیں اس کے اندر جب بھی رقم کھلتی ہے اس کے پرائز بانڈ لے کر رکھ لیتے ہیں جی سوال یہ ہے کہ کمیٹی تو ایک محدود وقت کے لیے ہوتی ہے یعنی ایسا ہوگا کہ سال چلے گی دو سال چلے گی ایک تو دن آئے گا اس کے ختم ہونے گا دی. اس وقت کیا ہوتا ہے ٹھیک جو جن میں پیسہ ملتا ہے اس کے اندر تو کمیٹی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں جو پرائز بانڈ لے کر رکھے ہیں اینڈ آ گیا دن آ گیا تو پھر کیا ہوگا ٹھیک یہ بات ان کے بات سے واضح نہیں ہے صحیح دوسری بات یہ ہے کہ پرائز بانڈ لے کر رکھنا ایک جداگانہ معاہدہ ہے ٹھیک تو آپس میں رقمیں جمع کرتے ہیں باہم رضامندی کے ساتھ اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ پیسے وغیرہ ملا کر یہ لوگ کوئی چیز خرید لیں ٹھیک گنجائش ہے صحیح لیکن کس ماحول میں خریدتے ہیں یہ واضح نہیں ہے کوئی جبری ماحول ہے کوئی اختیاری ماحول ہے باہم رضامندی ہے نہیں ہے لیکن جو ان کا سوال ہے اس کا پرائز بانڈ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہم یہ بات بیان نہیں کر رہے کہ ان کا یہ سارا عمل جائز ہے یا ناجائز ہے okay. کیونکہ اس کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہے پس منظر بھی ہمارے سامنے نہیں ہے ٹھیک okay. ہے اصل سوال کا جواب یہ ہے کہ جس آدمی نے ایک کمیٹ کچھ مہینوں کے پیسے بھرے پہلے کمیٹی لیے دوسری لیے تیسری لیے ٹھیک ہے okay. اور سارے پیسے لے کے غائب ہو گیا okay. بات میں کس کو اختلاف ہوگا جو اس نے زائد رقم لی ہے وہ دیگر افراد کی ملکیت ہے ٹھیک ہے تو وہ اس پر قرضہ ہے ٹھیک ہے واجب الادا ہے ٹھیک ہے اس کو وہ رقم واپس کرنا ہوگی صحیح تو اس کے اوپر تو یہ حقوق العباد بات موجود ہیں یعنی وہ مالی جو حق دوسروں کا ہے دوسروں, دوسروں کی صح رقم ہے دوسروں کی ملکیت ہے ٹھیک ہے اس کا واپس کرنا اس کے ذمہ لازم ہے لازم ٹھیک ہے وہ سب کچھ تحریری سوالات بھی ہے ایک سوال میں کر لیتا ہوں پھر جو نا اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ترکیب بنائی تھی پھر وہ کچھ ڈسٹرب ہو گئی لیکن اب انشاءاللہ آئندہ اتوار سے احکام تجارت میں سوشل میڈیا پہ آنے والے آپ کے جو سوالات ہوں گے ان میں سے بھی ہم منتخب سوالات لیں گے اور ایک سوال یہ ہے کہ کسی نے وصیت کی کہ جو میرا انتقال ہو جائے تو میرے جو کفن دفن کے انتظامات ہو وہ میرے ہی پیسوں سے میری ہی رقم سے کیے جائیں لیکن ہوا یہ کہ جب انتقال ہو گیا تو کسی اور نے وہ انتظامات کر دیے تو اب اس کا کیا حکم ہوگا اس نے جو بصیت کی تھی پیسوں کے حوالے سے تو اس کو کیسے ترقیب بنے گی دیکھیں عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ کفن کے جو انتظامات یعنی پہلا حق تو ہر آدمی کا یہی ہے اس کے مال سے پورے کیا جائیں جی لیکن ہمارے ہاں مروت اور اخلاقی جو فرائز ہیں ان کو جی سامنے رکھتے ہوئے جی کوئی نہ کوئی اس میں حصہ ملاتا ہے اور وہ اپنے طور سے کر دیتا ہے جی تو بہرحال اس کی گنجائش تو موجود ہے ٹھیک ہے لیکن وصیت کو ترجیح دینی چاہیے تھی صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اس خدشے کے پیش نظر کہہ رہا ہو کہ یہ نہ ہو کہ جو اپنے پیسے ملائے اس کا مال حلال کا نہ ہو ٹھیک ہے میری حلال کی آمدنی ہے میں چاہتا ہوں کہ میری حلال کی آمدنی سے ہی مجھے کفن دیا جائے ٹھیک ہے میرے جو قبر وغیرہ کے مسائل وہ پورے کیے جائیں ٹھیک ہے اور جو وراثت اور ترقی کے مسائل ہیں اس کے قواعد بھی یہی کہتے ہیں کہ میت کا جو مال ہے جس نے چھوڑا ہے جی سب سے پہلے کفن دفن کے اخراجات اس کا پورے کیے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن کوئی شخص اپنے طور پر کر دیتا ہے جی تو بہرحال گنجائش تو ہے ٹھیک ہے یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ وسیعت پہ جو عمل کرنا ضروری تھا یہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جس نے خرچ کر دی اس کو دے سکتے ہیں اب یا نہیں دے سکتے یہ ایک الگ سوال ہے ٹھیک ہے اس کے اندر رشتے کی کیٹیگری بنتی ہے صحیح ہے کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جو لے نہیں سکتے صحیح اب نہیں لے سکتے لے سکتے اور ایک کیٹیگری وہ بنتی ہے کہ جو لے سکتے ہیں صحیح اگلی کال کی طرف جی ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس جگہ میں کام کر رہا ہوں وہاں کا ٹھیک دار بہت زیادہ کم ریٹ دیتا ہے اس بارے میں میں نے اس سے بات کی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ریٹ کی بات کر کے پھر کام پہ رکھا ہے آپ چاہو تو کہیں اور لگ سکتے ہو اور اب یہ کہ مجبوری کے تحت وہاں پہ میں, میں کام کر رہا ہوں کیونکہ فی الحال کہیں پر یوب نہیں مل رہی تو اس طرح زیادہ پروفٹ زیادہ منافع رکھنا یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں وہ کہتا ہے کہ شریعت میں جائز ہے میں نے آپ کو ریٹ دیے ہیں آپ کرنا چاہو تو کرو نہیں کرنا چاہو تو نہیں کرو لیکن ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے دنیا کا ایک نظام میں اس نظام کے اندر کچھ حقائق ہوتے ہیں حقائق کا سامنا کرنا چاہیے اگر آپ کام جانتے ہیں تو اب بہرحال اتنا تو ہے کہ آپ کے اندر ایک اعتبار سے تو کچھ کمی ہے کہ آپ کام جاننے کے باوجود پی آر نہیں بنا پا رہے اپنے پروفیشنل تعلقات جو آپ کے ڈپارٹمنٹل تعلقات ہوتے ہیں فیکٹری میں کام کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بس اسی پہ عمر گزار دوں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بہت سارے ٹھیک داروں سے اپنے تعلقات بنانا پڑیں گے تعلقات بنائیں اپنا کام دکھائیں کچھ ریٹ لیں کچھ ملیں جلیں ایک ہی شخص کے ساتھ آپ بندے ہوئے ہیں تو وہ جیسا ہے استدیق صاحب کے ساتھ معاملہ کرے گا وہ برا, برا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے جی اس نے اپنی ایک پیشکش دے دی آپ کو ٹھیک ہے کہ بھائی میں اتنے میں کام لوں گا آپ سے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اس کا عمل درست ہے مارکیٹ کمپٹیشن یہی ہوتی ہے نا جی کہ چار دکانیں ہوتی ہیں مثال کے کوئی مال بیچنے والا ہے وہ ایک ہی دکان پہ چلا جائے दी. اور جا کر کہے کہ جی پس تم ہی مال خرید لو میں کسی اور کو نہیں بیچوں گا صحیح اور وہ جیسا ریٹ دے گا خریدنا پڑے گا اس کے بجائے چار دکانوں پہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کس کو بیچنا چاہیے ان کے پاس یہ اختیار ہے صحیح ہے دکاندار کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ بتائیں جتنے کی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کرنی چاہیے جو فارمولاسی یہی معاملہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دار بتا دیتا ہے کہ جی میں اتنے کا جو ہے وہ کام آپ سے لوں گا جی تو اگر آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو بہرحال کرنا تو پڑے گا ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہے لیکن کوشش جاری رکھیں دیگر جو ہے وہ لوگوں سے بھی رابطہ کریں دیگر مطلب جائز کام اگر ہے تو جائز کام جہاں سے بھی ملے ٹھیک ہے کرنا چاہیے ٹھیک ہے ان کو تو مدنی فلاپ نے یہ جو لوگ رکھتے ہیں ٹھیک وغیرہ ہوتے ہیں اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے کے افراد کو رکھتے ہیں ان کو کچھ رعایت کرنی چاہیے کچھ خیال کرنا چاہیے ایک تو دیکھیں آپ نے فرمائی کے مارکیٹ ٹرینڈ ہے اور یہی کمپٹیشن ہے یہ کاروباری اصطلاحات ساری اپنی جگہ ہے لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اخلاقیات کے حوالے سے اصل میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ <تصفح> بالوں کا ٹھیکیدار کچھ چھوٹا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی براہ راست نہیں ہوتی براہ راست مارک مال جو نا وہ اصل پارٹی کو نہیں بیچ رہا ہوتا صحیح چار ہاتھوں سے مزید گزرنا ہوتا ہے صحیح تو اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی مجبور ہوتا ہے وہ خود مجبور ہوتا ہے خود مجبور ہوتا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اور پارٹی کے دمین واسطے کم ہوتے ہیں صحیح اس کو نفع زیادہ مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس میں چند افراد ہی امیر نہ ہوں مزدور کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملنا چاہیے اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو ریلیف دیا جائے یہ صدقہ نہیں ہے اور صرف یہ نیکی نہیں ہے یہ بھی نیکی ہے آپ بطور انعام کے اس کو دے دیں بطور صدقہ اس کو دے دیں جی مشکل میں اس کی مدد کر دیں یہ بھی نیکی ہے جی لیکن یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ جو اجرت کر رہے ہیں وہ تھوڑی اس لیے زیادہ طے کریں کہ ایک پردہ پوشی کے ساتھ اس کی مدد بھی ہو جائے ٹھیک یہ بھی ایک نیکی کا موقع تو ہے ٹھیک لیکن یہ ایک مستحب نیکی ہے نفلی نیکی ہے وہ کرنا چاہے تو کرے تغیر موجود ہے فوائد موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ایسا کرے یہ لازمی تو نہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر لازم نہیں ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ مدنی چینل کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ شاء کل دن بجے آپ اس سلسلے کو ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر ہمارے لائف سلسلے موجود ہوتے ہیں وہاں سے بھی اسے آپ ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے سلو صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم